اور بخاری شریف اصاحل کتاب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں تسلیم کر رہے ہیں اس کے اندر نہ پڑے وہ نماز نہیں ہوتی مولانا نے بجائش دے کے اس حادیث عام تسلیم کر جس طرح کے مولانا سرفراز خان صاحب نے بھی اپنی کتاب آسن الکلام کے اندر تسلیم کیا کہ یہ دلیل عام ہے جدو دلیل یہ آم ہے تو آم کا آ جانا یہ منتقی اور اتلی فائدہ ہے کہ آم آ جس حدیش کے اندر لاش لا درد یہ آم تعمی من لیا تو پھر یہ کیوں نہیں آتا مولانا نے بجائش جواب دے پروارہ نے کہ اس حدیش کے اندر فسائے گھر سے بھی لفت ہوتے میں جی بخارش بھی پیش کی جیس کیا اندر فسائد آف ہے اگر حم تو میں مان لینا ایک بات دوسری اگر دوسری کوئی کتاب ہے اگر یہ دوسری کوئی کتاب ہے کوئی دوسری روایت ہے تو پھر وہ میں پوچھنا کہ یہ روایت ہے کہ ساڑی ہے یہ دلیل ہے کہ سا ہے اگر یہ دلیل ہے تو پھر میری تو دلیل ہی نہیں اور اگر اے دلیل ہے تو تھوڑا یہ متعلق عمل کی ہے لا سلا مل یا دل کتاب اگر یہ دلیل ہے تو پھر تا اس حدیث کے متعلق عمل کی ہے کیا تھی اس حدیش کے تحت امام مگر سورت فاتحہ اور کچھ قرآن پڑھتے ہو دلی ساڑی ہے تو میں پیش نہیں کی میں ہوئے کیوں نہیں پیش کی کرا میرا دل کرے گا, گا نہ کرا مولا نا بات نا سمجھو قرآن یہ متعلق صرف ایس کہہ دین کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ امام دورہ خاطہ سابت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہوئے اور نبی نے اس قرآن نو سمجھا قرآن بعد کے اندر ایک قرآن کی قرآن آئی جیسا مانا یہ کہ جو تمہیں میسر ہے نماز وہ قرآن پڑھو ہوں تے نزدیک فرض ہے تو آخر یہ بھی تو دسنا کن کیا یہ فرضیت تو دسنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کتاب یہ اور یہ جیسا حدیث پیش کی شریف کے حدیث پیش کیتی تو تو کی مولانا کیا تم یہ سجیشی امر ہے تھوڑا تو عقیدہ ہے لو فارا کا منتقل ماما میں تمل تلا تو ہو اپنی توا علمگیری ویکو جب مفت امام تو پہلا فارم ہو گیا تو دی نماز ہو گئی دی نماز ہو گئی جی تو یہ امر ہی نہیں کہ تھی اقتدار اس قرآن پہ اللہ کے نبی دے فرمان دے مطابق امام کی ابتدا لازمی ہے دوسرا میرے محترم دوستو اس حدیث بھی صحیح ثابت کرو پہلا اس حدیث صحیح ثابت کرو حدیث کے اندر محمد محمد اس واسطے یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اندر محمد بن اجلان راوی سیو لحیف ہے مدلس بھی ہے جب نہیں, نہیں پھر اورریفا اور حا تعالمارا نے کا نقشے کا ایک سو انوے سفا مسلم شریف ایک سو نوے سفا مسلم دیکھو میں تم کو آئینہ اللہ اللہ آئی نہ دکھاؤں میں نے مرانا کو کہا تھا کہ فکر قرآن جب یہ آئے اتری ہے اس وقت فاتحہ ابھی تک آئی کوئی نہیں تھی تو فاتحہ فرض کیسے ثابت ہو گئی اس کا جواب کوئی نہیں آیا نہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے انہیں پھر کہا تھا کس یہی لا سلاتا جو آپ پڑھ رہی ہیں مسلم شریف کے اندر یہی سند جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے جس سند کا مدار ہے امام زوری یہی امام زوری والی سند موجود ہے مسلم شریف کے اندر ادا شریف والی اور وہاں یہ لفظ بھی موجود ہے فسا سند وہی بخاری والی جو اصل مدار ہے امام زوری اور لفظ آ رہا ہے فسا اس لیے میں نے کہا کہ اصل حدیث ہے فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کچھ اور اور کچھ اور پڑھا کرتا ہے امام کچھ اور پڑھا کرتا ہے منفرد لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث بیان فرما رہی ہیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پیغبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جو امام ہو اس کے لیے ہے جو اکیلا ہو اس کے لیے ہے جو فاتحہ بھی پڑھے گا اور فاتحہ کے بعد کچھ اور بھی پڑھے گا اور آپ کے نزدیک تو صرف فاتحہ ہے اگلی چیز تو ہے کوئی نہیں اور میں نے انہوں نے ایک حضرت عبادہ کا پہلے پیش کیا تھا کہ حضرت عبادہ قائل ہے امام کے پیچھے پڑھنے کے حالانکہ یہ میرے پاس موجود ہے سب سفا اس کا ایک سو چھ ہے جلد اس کی پہلی ہے اس کے اندر سار موجود ہے فہذا عبادہ راول الحدیث پرا بہاد جہرن خلف فل امام وہ امام کے پیچھے اگر پڑھنے کے قائل تھے تو جہرن قائل تھے کیا آپ بھی امام کے پیچھے جہرن پڑھنے کے قائل ہیں ماشاءاللہ. اور یہ میرے پاس موجود ہے ابو داود شریف وہی بخاری شریف لا اور میں اس لیے کہتا تھا ذرا وقت زیادہ ہو تاکہ آدمی خوب دلائے دے سکے لیکن ان کی ان کی تھوڑا وقت ہو ابو داؤد شریف ہے سفا 119 ہے اس کے اندر وہی جو موجود ہے بخاری شریف والی سند اس کا را بہا موجود ہے بخاری شریف میں سفیان وہی سفیان یہاں کہہ رہا ہے اس حدیث کے متعلق لمئی بہدہ ہو لمئی بہدا ہو کہ یہ حدیث لا سلا مل یقرا کتاب یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے بلکہ لم یوسلی بہدہ اکیلے آدمی کے لیے ہے اور جو ابن اجران پہ انہوں نے جرا کی ہے یہ میرے پاس موجود ہے و تعزیب وہاں صاحب موجود ہے کہ محمد ابن اجلان تان تین سو اکتالیس ہے نو اور راوی ہے مسلم شریف کا اور ہے بھی ہے سکا مورانا بالکل اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو ابن اجلان راوی کو صحیح ثابت کر کے اور یہ میرے پاس موجود ہے مسلم شریف مسلم شریف کے اندر امام مسلم سے اس کا شاگرد پوچھتا ہے اسی حدیث کے متعلق حدیث ابھی ہو رہا صفح ایک سو چوہتر کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں امام مسلم فرماتے پکانا ہوا صحیح ہن یہ جو حدیث ہے اضا کرا فن ستو کی جس کے اندر پیغمبر قریب فرماتے ہیں امام پڑے مختو تم چپو ہوا ہندی صحیح ہن یہ حدیث صحیح ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے فتابہ ولمائے حدیث اس کے اندر بھی موجود ہے لیکن منظری نے یہ صاحب موجود ہے اس کا صفحہ ہے ایک سو ستر فتابہ الماع حدیث کا لہذا اس زیادتی کی صحت کو ترجیح حاصل ہے یہ اضافہ کی جو زیادت ہے یہ بالکل صحیح ہے اس کو ترجیح حاصل ہے بخاری شریف میں پیش کر رہا تھا بخاری شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے صفا ہے تم کیا کہو فکول پیغمبر کریم فرماتے ہیں تم نے پڑھنی نہیں ہے تم کیا کہو گے اور یہ میرے پاس موجود ہے مسلم شریف اس کا سطح ہے ایک سو ہے یہی حدیث محمد امداد مولانا نے حوالے دور ترتیب دسی ہے میں اللہ جی کتاب ہاتھ پڑ کے ایک دی ترتیب کی میں گل کرنا سورہ بکرا اس بخاری شریف فرمان موجود ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر صحابہ کرام گلیں بھی کرتے ہوں سن اور نبی کریم صلی اللہ کرتے ہوئے ہوئی تے پھر نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک مگر گلان تو بعد آئے اور اے مدینے کے اندر سورج بکرا نازل ہے اس دا سورہ بکرا دا نظول نمبر تم تالی ہے اور, اور, اور قرآن قرآن کن مدینے تک نبی لحت رام دی زندگی مدینے تک صحابہ کرام <سلام> نبی پاگ مگر گلا کرتے سی نبی پاک نبی تو روک نہیں سکی کدولہ ہوئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مولانا جیڑی ایت قرآن کی نبی پاگ کے سہاپا نبی پاگ مگر گلوں کو نہیں روک سکی خاطہ کو روک دیش کرو ہوئیے اور مدینے میں نادل ہوئی میں تعلق نہیں سنو آ میرے ہاتھ آتاب مسلی مسلی اور اس لکھا ہوا ہے کہ مختل مگر مکت کی ایمان درا پڑھ سکتا ہے مفت کی امام کے مگر سور پاٹیہ کی گرا دمام کر رہا ہے مکت کی مگر سنا پڑھ سکتا ہے جہاں سنا پڑھ سکتا ہے تھوڑا باتیا کیوں نہیں پڑھ سکتا <تصفح> <صراح سمجھو تصفح> اور میں نے پوچھنا امام جماعت کرا ہے ایک ہے جماعت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اکبر کہے کہ نہ کرے اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ اکبر کہنا فرج ہے تھرے نزدیک بھی سارے نزدیک بھی جی اللہ اکبر کہے تو پھر وائدہ کوان فستا میں اولا سدھو اللہ گندور خلاف ہے जवाब और गुणा सुबह जमात हो रही है सुनता पढ़ सकते हो मस्जिद जे उस वक्त सुनता पढ़ सकते होजूद है मस्जिद अगर जमात हो रही होंगी है मगर सुनता पढ़ रहे होंगे उदो वायदा पूरा कुरान कि याद बड़े अफसोस की बात है कुछ बाग समझते नहीं दूसरों कहते हैं जी युराने की याद वायदा पूरा कुरान के नजूम नहीं समझते میں حدیث پاک پیش کی حضرت میں نے ایک سو نانوے سب فرمایا نماز پوری نہیں ہوئے تبو ہرارا شگیرد نے پوچھا نکو برا حضر جی اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہ میں نے ان کے سامنے نسائی شریف سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑی تھی اس کے متعلق یہ موجود ہے رسول رقبرہ اس کا سفا ہے ایک اس کے اندر الکی کے اندر یہ موجود ہے سفا ایک سو پر ابو عمر یعنی حضرت ابو اور حضرت ابو تک میں نے پیش نہیں کی یہ حدیث اور ان میں ایک آدمی حضرت ابو ریرا والی جس کے اندر پیغمبر کریم فرما رہی ہیں کہ مقتدیو امام تمہارا تمہارا پڑے گا اور تم نے بالکل چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں وہ فرماتی ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے ساتھ اب مولانا کے پاس اور تو جواب کوئی نہ بنا تو فرمانے لگے گی ازاق میں اگر یہی حکم ہے کہ مکت دیو تم بالکل چپ رہو تو پھر تم پیچھے سنا پڑنے کی اجازت کیوں دیتے ہو حالانکہ یہ فتح قدیم میرے پاس موجود ہے ہمارے فقہ کی معتبر کتاب اس کے اندر صاف موجود ہے کہ لا اس وقت وہ سنا نہیں پڑے گا اور نہیں ج پیش کیا میں پہلے سے پیش کر رہا ہوں فکر ملان سے میں کہتا ہوں، یقیناً بالکل مراد نہیں ہے ابو سو اٹھارہ اس کے اندر حدیث موجود ہے حدثنا سے مراد فاتحہ نہیں ہوتی بلکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراد فاتحہ اور مسلم شریف کی جو ابھی حدیث پڑھ رہے تھے اس کے اندر رابی ہے الرحمان یہ میرے پاس موجود ہے خلاصہ تذیب و تحذیب الکمال یہ خلاصہ جو اسمان رجا کی کتاب اندر کے اندر کس کی حدیثوں کے اندر بہت سی من کر حدیثیں بھی آ گئی ہیں مولانا ایسے راوی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھے میں یہ پیش کرنے لگا تھا اس وقت حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف سے سفا ہے اس کا ایک سو ستر ہے پہلی پیارے ممبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو فرماتے ہیں پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے فرمایا کرتے تھے یقول اللہ تو بادر ازاقبر تمہارا امام کہے کا کالا واحد کا سیگا ہے کالا وہ ایک وہ ایک اور یہ جس کے اندر آ رہا ہے پڑھو گے اس کے ساتھ یہ میرے پاس موجود ہے حضرت ابو حضرت ابو ہرینا رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے یہ سفا ہے اس کا ایک سو چھتر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاری واحد کا سی کا ازا کالل کاری ایک آدمی کاری اگر تمام فاتحہ پڑھنے والے ہوتے تو پیارا پیغمبر کاری نہ کہتا تو کہتا کار اون کہتا محمد کریم امداد میں حدیث بخاری شریف پیش کی مولانا نے اس کوئی مثبت جواب نہیں دیتا بلکہ اگے فسا نے پیش نے میرا سوال یہ کہ کیا یہ دلیل ہے کہ ساڈی ہے اگر دلیل ساڈی ہے تو اسی پیش ہی نہیں ابھی کی تھی پیش کر رہے ہو کیا تھاج عمل ہے یہ مولانا نے کوئی جاب نہیں دستوں یہ پھر جی میں حدیث مسلم شریف جو پیش کیتی ہے کہ نبی السلام نے فرمایا جہا بندہ نماز میں سورا کر دیا نہ پڑے وہ نماز خدار ہے اس حدیث دینا کیتا کہ دے ہے بن عبد صحیح مسلم, دی مسلم دی دوست دیکھو میرے ہاتھ دے اندر یہی وہ کتاب ہے جی شرمنی سب تین سو چھ آیا ہے نا ماں فی صحیح مسلم ہی من حدیث ابھی ہر حیت enfin all بڑے افسوس کی بات ہے ایک بندہ تے نیک مر جائے گھر حوالا پیش کیا کہ تے کتاب شرح منیا لکھا ہوا ہے کہ جدو امام جماعت کرا رہا پورا پڑھ رہا ہے مگر مک دی پڑھ سکتا ہے اور تھی پڑھتے بھی ہو توقری پڑھتے اے دا جواب اسا کوئی نہیں دا اپنی دوسری کتاب پیش کر دیا جی جی کہ نہ پڑے اور میں ایک سوال کیا کہ نام جماعت آ رہا ہے بندہ مگر اللہ اکبر کرے کہ نہ دا یہ جواب مولانا نے نا... مولانا صاحب ساری راتی ہے बید. لیکن یہ نا... اللہ ہو کر تبے کہ نہ کرے اور میں سنو میں نے حدیث ابادہ پیش نہ آیا حدیث پیش کی حضرت موجود ہے دیکھو حضرت لکھا ہوا علامہ فرما رہے ہاں جیسا دوسری کتاب میرے ہاتھ سب کو موجود ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح حدیث موجود ہے حما کرتے سن ایک دن نماز اکانا جی ابو نئے سرادا بتانا اب منزانہ ابو نحم گارے گرا تھے قرآن قرآن حضرت نے امام پہ منر دی ماں جی نبی صحابی نبی پاک کیا نبی پاک دے شاگرد نہیں کیا حضرت نبی صحابی نہیں حضرت امام در پڑھتے ہیں یہ من یہ ہوا کہ وہ بادا بن سامد اس حدیث کا یہ مان نے کہ من فرد ہوگا نماز میں سورا خاطہ نہیں پڑے گی نماز ہاں جی فرمایا محمد ہوں رسول ہل کرسول ہل کری میں نے آپ کے سامنے جو انہوں نے مسلم شریف سے حدیث پیش کی تھی میں نے اسماؤ رجال کی کتاب سے حوالہ دیا تھا کہ اس کے اندر علاب نے عبد الرحمان رابی سے نہیں ہے ضعیف ہے اب چاہیے تو یہ تھا نا یہ کسی اسماؤ رجال کی کتاب کو سامنے لاتے اور اس کی سطح وغیرہ ثابت کرتے اس روایت کا حجت ہونا ثابت کرتے لیکن بجائے اس کے اٹھا لیجیے منیت المسلی پھر اٹھا لیا جی امام القرآن یہ اسماؤ رجال ہے اسماؤ اجال کی کتاب جا کے نکالی ایک ہنفی چودوی صدی سدی تیر تیرہویں سدی کا ایک مولوی اس کی کتاب لائیے اسماؤ اجال کی کتابوں سے بت کیجیے سامنے پیش کر رہا تھا یہ ہے کرم جی کوئی جو لا ہلاک تھا میں بار بار کیا کرو در کتاب ہوں ہوں اور ہوں اور میں کسی حدیث کا صفیان اسے پتا ہوں میں ایک اور کتاب لے کر حضرت ابو حضرت کے حدیث حدیث اندر راوی موجود ہے مقرول صاحب و تدلیس یہ ہے میرے پاس نظام الدال اس کی جد ہے چوتھی وہ ہے تدلیس صاحب و تدلیس مدلس اور روایت ہے کے ساتھ جب مدلس ہم کے ساتھ روایت کرے قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ اس کے اندر دوسرا راغی ہے ناپے ناپے کے متعلق موجود ہے مولانا کوئی پکی حدیث ہے تو لائیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پکی حدیث لیجیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب القرا سے اس کو پورا بات پڑھتا ہوں حدثنا ابو عبد الله <سؤال> الحافظ حدثنا ابو بكر بن صالح الثقيل حدثنا ابو عبد الرحمن بن بشار بن اسد البصري آگے ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کریم سلاق کلو سلاج اللہ سلاد کہ اماد نماز کے اندر بات جانا پڑی جائے نماز ناکس ہوتی ہے لیکن اگر اللہ سلاطن خلفا امام امام کے پیچھے ہو تو پھر تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں نہیں ہے کسی کسی کی کی بات بات نہیں نہیں تمام کائنات کا سردار تمام پیغمبروں کا سردار محمد الرسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک سو اکہتر اور میں اس سے پہلے پیش کر رہا ہوں پیگمبر کا فرمان اور اب پھر میں کہتا ہوں یہ جس کے دی اندر پیارے پیغمبر کا ارشاد ہو کہ امام فاتحہ پڑھے تم بھی ضرور فاتحہ پڑھا کرو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب اگلی صورت پڑھنا شروع کر دے پھر تم چپ ہو جایا کرو <تصف>